پرانا مختارم اور الدین کو حضرت العلامہ طا بنیالی سے مختلف و دا پارا زمنگ دکان پتہ سعید اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمانزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی اور آپ رائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ستاون دس ایک سو چوبیس لا زل ندلولا مل وسل تو وسل ملا ملا نبی باد لاری سالت با لبوت دلتیلی وژہبی و از واجی وزری وز ر ویترجوئی اما بعد بلا ہی من تا نوجی بسم اللہ رحمراس الناس ملکین الناس سلح وسل موتے سکرا اللهم على سیدنا ومولانا محمد و بال کسم سم سلیال جماعت کو یہ انفرادی خصوصیت حاصل ہے اور ہمیں اس خصوصیت پر فخر ہے کہ ہماری جماعت کے زیر اہتمام جتنے جلسے اور پروگرام اور کانفرنسیں ملک کو بھر میں منعقد ہوتی ہیں ویں فی صد پروگراموں کا عنوان ہوتا ہے توحید و سنت کانفرنس آہ! آہ! آہ! آہ! اگرچہ ملک کی مختلف مذہبی اور دینی جماعتیں مختلف عنوان رکھ کے پروگرام کرتے رہتے ہیں سب عنوان خوبصورت ہیں ختم لغوت کانفرنس عظمت صحابہ کانفرنس سیرت النبی کانفرنس لیکن ان تمام عنوانوں میں توحید و سنت کانفرنس کا جو عنوان ہے یہ حسین پر ہے اس لیے کہ یہ ساری کائنات جو اللہ نے سجائی چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو ٹکایا زمین ڈڑنے لگی تو اس پر پہاڑوں کی میکیں ٹھونکیں زمین کا سینہ چیر کے اس میں دریا سمندر نہریں ندیاں نالے بہائے یہ <تصفح> آتھی کرنوں والا سورج اور یہ ضیا پاشیاں کرنے والا چاند اور یہ جگمگانے والے ستارے یہ انسان یہ جنات یہ ملائکہ یہ بر یہ بہر یہ جنگل یہ تری یہ خشکی یہ نباتات یہ جمادات یہ حشرات العرض یہ عرش اور یہ فرش یہ ساری کائنات اور چودہ طبق اللہ نے اسی مسئلہ توحید کے لیے سجائے یہ کائنات کسی شخصیت کے لیے نہیں بنی یہ ساری دنیا اللہ نے کسی کی ذات کے لیے نہیں بنائی وہ جو دو دنگی اور بریلوی سارے واعد اور مقرر اور خطیب خانہ خدا میں اور ممبر رسول پر بیٹھ کے ایک روایت لوگوں کو سناتے ہیں لا کا لما خلق افلاق سونے جو تن نہ بنانا ہوں تو ہم کائنات ہی نہ سجاتے مجھے بڑا تعجب ہے علماء پہ کہ جس روایت کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر نہ کوئی منہ نہ کوئی متھا کوئی <تصفح> <تصفح> <تصفح> آدمی میرے متعلق جھوٹ بولے میں نے ایک بات نہ کہی ہو اور وہ کہے بھائی بندیالوی نے یہ بات کہی ہے کسی سیاستدان کے متعلق کوئی بندہ بات کرے کسی عام شہری کے متعلق کوئی بندہ بات کرے جو بات اس نے نہ کہی ہو یہ کتنا ظلم ہے اور کتنی غصے اور غذب کی بات ہے تعجب ہے کہ ایک بات جو آپ نے نہیں فرمائی علماء اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک نے فرمائی ان للہ ہے انا اللہجو جتنے محدسین ہیں انہوں نے اس روایت کے متعلق لکھا حاضہ حدیث موزون کہ یہ حدیث کیا ہے گڑنتو موزوں کا کیا میں نے گھڑی ہوئی یہودیوں نے کہا تھا اگر ازیر نہ ہوتے نا تو کائنات نہ بنتی عیسائیوں نے کہا تھا اگر حضرت عیسیٰ نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی. بنتی اور شین نے کہا اگر حضرت علی نہ ہوتے نا تو کائنات نہ بنتی, نا بنتی. نام نہاد سنیوں نے کہا یہودی اور عیسائی اور شین یہ سارے آگے نکل گئے ہیں ہم کیوں پیچھے رہ جائیں انہوں نے ایک روایت گھال لی میرا سونا جو تین نہ بڑھایا جانا تے کائنات نہ بنتی یہ کائنات کسی شخصیت کے لیے نہیں بنی یہ کائنات کسی نوری کے لیے کسی ناری کے لیے کسی خاکی کے لیے نہیں بنی یہ کائنات نہ کسی نبی کے لیے بنی نہ علی کے لیے بنی کسی <تصفح> شخصیت کے لیے یہ کائنات نہیں بنی یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اپنی توحید پر بطور دلی بطور یہ تھی نو بولو تو شاہ صاحب آ کے تھرے کو بلوا لینا میری تو عادت نہیں یہ کائنات کسی ذات کے لیے کسی شخصیت کے لیے نہیں بنی میں قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں اپنے موقع پر کہ یہ توحید کی صداقت کے لیے اور توحید کے لیے بنی ہے آیت بھی ایسی پڑھوں گا انشاءاللہ 99 اللہ فیصد لوگ اس آیت کو جانتے ہیں میں آیت شروع کروں گا آگے آپ پڑھتے چلے جائیں گے بما خلک تل جی ہم نے جنوں اور انسانوں کے لیے کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس دھرتی پر خالص عبادت میری کی واہ! ہماری جماعت کا جو روحانی اور علمی تعلق ہے قلبی وہ تعلق ہے رئیس المفسرین قدوت الصالقین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ پنج پیری انہی کے شاگرد حضرت شیخ پنڈی والے انہی کے شاگرد شاہ جی گجرات والے انہیں کے شاگرد قاضی صاحب کازی حضرت قاضی نور محمد بھی اور حضرت قاضی شمس الدین بھی انہی کے شاگرد مولانا حسین علی کہتے ہیں حدیث تو موضوع ہے لفظ بھی اس کے موضوع ہیں نبی پاک سے ثابت نہیں ہے, ہے بھی غلط لیکن اس کا ایک معنی میں کرتا ہوں معنی میں کر دیتا ہوں معنی صحیح ہو جائے گا حضرت صاحب نے اس کا مینا کیا اے میرے پیغمبر اگر میں نے تجھے پیدا کر کے تیری زبان مقدس سے اپنی توحید کا اعلان نہ کروانا ہوتا تو میں کائنات پیدا ہی نہ کرتا ہم نے تو کائنات اس لیے پیدا کی ہے کہ ہم بھیجیں اس میں آپ کو سب سے آخر میں بھیجیں اور آپ سب کی زبانوں سے اپنی توحید کا اعلان کروائیں اس طرف نکل جاؤں گا تو میرا موضوع رہ جائے گا جو میں نے ایک آیت پڑھی اور ایک حدیث کا میں نے سہارا لیا یعنی جو عنوان ہمارے جلسوں کا ہوتا ہے ہماری کانفرنسوں کا ہوتا ہے یہ اتنی اہمیت کا حامل عنوان ہے کہ ساری کائنات اللہ نے اسی مسئلے کے لیے سجائی ہے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ نے فرمایا جب تک اس زمین پہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی جب ایک بھی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے پونک دو سور اور تہو ہو بالا کر دو پوری کائنات کو جس مسئلے واسطے کائنات بنائی سی اس کا من آئی کوئی نہیں رہا اصا کائنات سجا کے کی لینا تو کائنات تو اس وقت تک ہے جب تک اس کی توحید کو ماننے والے لوگ ہیں جب توحید کو ماننے والا کوئی بھی نہیں رہے گا تو پھر کائنات بھی باقی نہیں رہے گی یہ موضوع اور یہ عنوان جو ہماری جماعت نے چنا اور اشتہاروں کے سرے ورک پہ لکھا اور جلسوں کا عنوان بنایا ساری کائنات اسی مسئلے کے لیے بنائی گئی اور سارے نبی اسی مسئلے کی تبلیغ کے لیے بھیجے گئے ہر نبی نے ایک ہی بات کہی یہاں طالب علم موجود ہیں اور مجارٹی طالب علموں کی زیادہ طالب علم ہے یہاں ایک بات کہوں حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال بدن کاپ جاتا ہے ساری جماعت نو بڑے ہاں پنجہ سال کتنے سن ستاون میں بنی جماعت لوگ ابھی کہتے ہیں او چھڈو جی تے توحید تو سوا جب دیکھو توحید تو, ایت تو, ایت تو, ایت تو ایت شرک شرک شرک کچھ منچلے ایسے ہیں جو ہمارے متعلق کہتے ہیں ان کو توحید کا حیدا ہو ہماری بھی یہ مجبوری ہے یہ مجبوری ہے یہ رب کی رحمت ہے بدل ہے ہمیں جو بھی موضوع دے دیا جائے اصل پھیر پھرا کے آنا ہی ہے آر اللہ, آر اللہ ہم نے اس میں سے بات نکال لینی ہے توحید والی بات نکال لینی ہے کبھی کبھی ہم سنت یوسفی پہ عمل کرتے ہیں بندے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے حضرت یوسف کہتے ہیں کھانے کے آنے سے پہلے خواب کی تعبیر تمہیں بتاؤ دوں گا پہلے مجھ سے مسئلہ توحید سنو تو جو دین کا مبلغ اور دائی ہوتا ہے جس کے دل میں درد ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی جز کہیں نہ کہیں سے نکال لیتا ہے یہ رب کی رحمت ہے ہم پر پچاس سال ہوئے ہمیں اور لوگ تنگ آ توحید توحید توحید توحید ہر جلسے میں توحید توحید ساڑھے نو سو سال جائیے بندیالوی ایک بات کہنے لگا ہے بیسوں جگہ پہ قرآن نے حضرت نوح کا تج کیا سورت آراف میں سورت ہود میں سورت شعراء میں اور ایک پوری سورت اتاری سورت نوح سورت نو پوری سورت اتاری یہاں طلباء بیٹھے ہیں فال بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے حضرت نو علیہ السلام کی اس پوری سرگزشت اور سیرت اور حیات طیبہ اور ان کا تذکرہ جب قرآن کرتا ہے خدا گواہ ہے اللہ نے ایک جگہ پہ بھی حضرت نو کی نماز کا ذکر نہیں کیا جائیے کہیں کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے دکھائے یہ جی حضرت نو کی نماز کا ذکر ہے حضرت نوح کی زکاعت کا ذکر ہے یہ جی حج کا ذکر ہے یہ جی قربانی کا ذکر ہے یہ حقوق والدین کا ذکر ہے یہ بیوی بچوں کے حقوق کا ذکر ہے یہ پڑوسیوں کے حقوق کا ذکر ہے یہ یتیموں مسکینوں کے حقوق کا ذکر ہے جب بھی اللہ تبلیغ حضرت نوح کا تذکرہ کرتے ہیں نماز کا ذکر نہیں کرتے روزے کا ذکر نہیں کرتے حج کا ذکر نہیں کرتے زکوٰۃ کا ذکر نہیں کرتے صدقات کا حقوق کا معاشیات کا معاشرت کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے اللہ جب بھی اللہ تذکرہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے ولا کا در سلنا لوہن اللہ قومی کالا اوبد اللہ ما کم میں الاح غیرو کتنے سال تصاہ سال اتنا انداز یہ مسئلہ تو ایسا ہے نہیں ایسا مسئلہ ہے کتنی سدیاں ساڑھے نو سو سال پیغمبر ایک ہی آواز لگا رہا ہے او عبد اللہ مالکن من الہن غیرو بعض مفسرین کی بات پہ اعتماد اور اعتبار کر تو آپ یہ سن کر یقیناً حیران ہوں گے ساڑھے نو سو سال میں کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا جس دن حضرت نوح کو مار نہ پڑی ہو مار بھی کتنی پیغمبر پتھروں کے نیچے دب گیا نہ کوئی جماعت ہے نہ جتھا ہے نہ سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا ہے نہ مرہم پٹی کرنے والا ہے نہ تسلی کے دو بول بولنے والا ہے اللہ آسمان سے جبریل کو بھیجتے دیں جہاں میرا پیغمبر زخمی ہے پتھروں دے تلے دبے میرے پیغمبر کو نکالو بھی مرہم پٹی بھی کرو جبریل مرہم پٹی کرتے ہیں اور پیغمبر دوسرے چوک میں جا کے کہتا ہے یا عبداللہ مالکم من اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دعوت سال کے بعد جلسہ کر کے ہفتے کے بعد درس دے کے جمعے کے خطبے میں آٹھویں دن چوبیس گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ نئے لوگوں جب پیغمبر آخر میں آ کے دعائیں مانگتا ہے اور قوم کے لیے وہ دعا کرتا ہے تو پیغمبر کہتا ہے ربے اناؤ تو قوم لئی لوہارا کیا میں نے اس کا ایک, ایک کام زین پہ سوار ہو جائے بندہ روٹی کھانے لگے زین اس کی طرف پانی پینے لگے زین اس کی طرف گھر میں آنے لگے زین اس کی طرف بازار میں جانے لگے زین اس کی طرف دکان پہ بیٹھنے لگے زین اس کی طرف دوست کو ملنے لگے زین اس کی طرف تو لوگ کہتے ہیں بھائی وہ آپ کے کام کا کیا بنا تو بندہ کہتا ہے میں تو یار اس کام واسطے دن رات ایک کر دیتا میں نے تو اس کام کے لیے دن رات ایک کر دیا اللہ کا پیغمبر کہتا ہے ربے انی داؤت قومی لائن نہ میں نے رات دیکھی نہ میں نے دن دیکھا نہ میں نے صبح دیکھی نہ میں نے شام دیکھی نہ میں نے جلبت دیکھی نہ میں نے خلبت دیکھی نہ میں نے تنہائی دیکھی نہ میں نے بازار دیکھا میں نے آواز لگائی مولا انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے ڈالی ہم نہیں سننا چاہتے میں نے زور سے آواز لگائی انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈال لیا اصا تیری منہوس شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہم تیری منہوس شکل نہیں دیکھنا چاہتے مولا میں پھر بعد نہیں آیا جو عنوان ہماری جماعت نے پسند کیا اور ہمیں اس پر فخر ہے یہ عنوان ایسا ہے کہ سارے نبی اسی مسئلہ توحید کی تبلیغ کے لیے آئے سبحان پیغمبر جیل میں ہے زبان پہ اعلان یہی ہے پیغمبر شرام کے دربار میں ہے. اعلان یہی ہے پیغمبر بہرے کلزم کے کنارے اعلان یہی ہے پیغمبر بنی اسرائیل کے سامنے اعلان یہی ہے پیغمبر اپنے باب پرست کے سامنے اعلان یہی ہے پیغمبر وقت کے بادشاہ کے سامنے ہے پیغام یہی ہے پیغمبر قوم کے سامنے ہے پیغام یہی ہے پیغمبر ماں کی گود میں بولنے لگا آہ! یہی ہے انبی برب کم ساب ہو ہا جا سرا ماں کی گود میں بولنے لگائیں تو ہی سنانے لگا ہے پیغمبر آگ میں جانے لگائیں تو ہی سنانے لگا ہے پیغمبر کی زندگی کا پہلا دن ہے میں پھر کے لے ہوں اپنے موضوع کی طرف غیر شوری طور پہ آ گئے مطلب مجھے, مجھے کٹ کرنا پڑتا درمیان میں پھر موضوع کی طرف آنا پڑتا پیغمبر کی نبوت والی زندگی کا پہلا دن کوہ صفا پہ کھڑا ہے پیغام پہلے دن کیا کہا تھا پنڈی میں کھڑا ہوں پنڈی کے علاقے میں ہم حدیث پڑھ پڑھا کرتے تھے حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس تو بخاری میں جب یہ حدیث آئی کہ نبی پاک کو صفا پہ آئے اور قوم کو بلایا اور اپنی زندگی پیش کی تو حضرت کالی صاحب کیا فرماتے ہیں مولوی غلام اللہ خان دا باز آ گیا جی تو حضرت شیخ القرال کی جو بھی تقریر ہوتی وہ یہیں سے شروع کرتی جر رب مرارا کا میرارا نبی پاک نے سب سے پہلے اپنی زندگی کو پیش کیا میری چالیس سال کی زندگی تمہارے اندر گزری میرا بچپن بھی میرا لڑکپن بھی میری جوانی بھی میری خوشی بھی میری غمی بھی میری تجارت بھی میرا سفر کرنا بھی میرا حضر بھی میرا بیوی کے ساتھ تعلقات بھی بچوں سے میرے تعلقات بھی بازاروں میں تجارت کے لیے آنا بھی چالیس سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا میں نے تمہارے اندر گزارا ہے میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی تھپا دکھا سکتے ہو اپنی زندگی کی پاکیزگی کو پیش کیا کوئی داغ کوئی دھبا چالیس سال کے عرصہ میں میری آنکھ سے کسی کی عزت کو خطرہ پہنچاؤ دکھا سکتے ہو ساری قوم بیک زبان ہو کے کہتی ہے جلرب نالا کا میرا را مارا فی کا سدقا ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا آمنہ کے لال ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا ہے اگلی بات بڑی عجیب ہے میں خود پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں بیان بھی کرتا رہتا ہوں آپ بھی حیران ہو جائیں گے نبی اباغ نے فرمایا مجھے سچا مانتے ہو ہاں سچا مانتے آپ نے فرمایا میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں اور تم دامن میں ہو جو کچھ پیچھے مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے ایک فوج آ رہی ہے ایک لشکر آ رہا ہے تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں بالکل تیار کرے میری بات مانو گے جو قوم کے سیانے لوگ چودھری لوگ بزرگ لوگ انہوں نے کہا ہماری دشمنی کسی سے نہیں عداوت کسی سے نہیں مخالفت کسی سے نہیں لڑائی کسی سے نہیں جھگڑا کسی سے نہیں یہ ہم پہ حملہ ہوا کون ہونا چاہتا ہے یہ فوجیں لے کے کون آ گئے ہیں وہ جو چودھری اور سردار تھے وہ چڑھ گئے چھت پہ پہاڑ پہ کہنے لگے کہ دکھا کہاں فوج ہے آپ نے بنا تمہیں نظر نہیں آ رہی انہوں نے کہا آپ فوج کہتے ہیں یہاں ایک فوجی بھی نہیں آپ لشکر کہتے ہیں یہاں ایک لشکری بھی نہیں ایک سپاہی بھی نہیں فرمایا آنکھوں سے دیکھ چکی ہو اب میں کہتا ہوں کہ فوج آ رہی ہے مانو گے میری بات کو تو قوم کے وڈیروں نے کہا تیری چالیس سالہ زندگی کی صداقت شرافت اور عدالت اس بات کے کہنے پہ مجبور کرتی ہے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ وسلم اتنی صداقت کے قائل اتنی حقانیت کے قائل اتنی میرے نبی کی عدالت و شرافت کے قائل نبی اقاز نے فرمایا انی رسول اللہ علیہ کم پھر میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں یہاں سمجھدار لوگ موجود ہیں اہل علم سے مخاطب ہوں جب نبی باغ نے کہا میں اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں کسی نے پتھر مارا नहीं। بولو नहीं। کہ تو رسول ہے تجھے رسالت ملنی تھی کسی نے جھوٹا کہا کسی نے مجنون کہا کسی نے تھبتی کسی کسی نے فتوا لگایا کسی نے پتھر مارا نہیں مارا نبیوں کے وہ قائل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی आरे आरे مانتے تھے ان کی تصویریں بیت اللہ میں لٹکا رکھی تھی داڑھی رکھتے تھے بچوں کو ختنہ بٹھاتے تھے پوچھا جاتا یہ سارے کام کیوں کرتے ہو کہتے حضرت ابراہیم کی سنت حضرت ابراہیم کی سنت سمجھ کے داڑھی رکھتے سنت سمجھ کے بچوں کو ختنا بٹھایا کرتے تھے پیغمبروں کو مانتے تھے انکاری نہیں تھے کوئی پتھر نہیں مارا تو نبی ہے تو پیغام سنا یہ میرے نبی کی نبوت کا پہلا دن ہے تو توجہ میرے نبی کی نبوت کا پہلا دن کہتے ہیں پیغام سنا آپ نے فرمایا کو لو لا, لا اللہ فل فلاح چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو رستگاری چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو یہ کلمہ کہو لا الہ الا اللہ لا لا اب کیا شروع ہو گیا بولو سب سے پہلا پتھر کس نے مارا چاچا بھی پڑوسی بھی نبی پاک کے گھر کی دیوار اور اس کے گھر کی دیوار آپس میں ملتی ہے چاچا بھی ہے پڑوسی بھی ہے آپ کی پیدائش پہ لونڈی آزاد کر کے میلاد بھی منایا جی پہلا دیئے. وہ پہلا ملا دیے وہ پہلا ملا دیے پتاشے باندھ کے نہیں منایا جنیا لگا کے نہیں منایا جناب نبی پاک کا میلاد منایا لاؤڈی آزاد کر دی خوش ہوا لاؤڈی آزاد کر دی آج اس کے ہاتھ میں کیا ہے مارے جا رہے ہیں نبی پاک کو یہاں رک کے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اہل علم طب کا جو ہمارے طالب علم ہیں وہ تو جانتے ہیں جو شہری لوگ ہیں وہ ذرا میری بات کی طرف توجہ کریں گے یہ جو نبی پاک نے پیغام دیا لا الہ الا اللہ چار حرف ہیں لا الہ اللہ اللہ اس میں آپ نے ان کے مابودوں کا نام لیا नहीं, नहीं, وہ جو تین سو ساٹھ بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے नहीं, नहीं, नहीं। وہ جو ہم سنتے ہیں حضرت اسماعیل نظر و نیاز کے لائق کوئی को, نہیں ابراہیم علیہ السلام کے صحیح نہ کرو کہا بولو ان کے محبودوں کا نام لیا بتوں کا لیا تھاکروں کا لیا پھر انہوں نے پتھر کیوں مارے تالب علم نہیں بولیں گے ان بھی نہ ہوئے تالبن نہ پتا ہوگا <laughs> <laughs> جب آپ ان کے معبودوں کا نام نہیں لیتے ان کے تھاکروں کا نام نہیں لیتے مشکل کشاؤں کا نام نہیں لیتے جن کی وہ پوجا پاٹھ کرتے ہیں آپ نے ان کی نفی نہیں کی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ معبود نہیں مشکل کشا نہیں وہ داتا نہیں وہ گنج بخش نہیں وہ دستگیر نہیں وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی نہیں کر سکتے نظر و نیاز ان کے نام کی نہیں دینی چاہیے وہ تمہاری پک... جب نام آپ نے ان کے معبودوں کا نہیں لیا پھر انہوں نے پتھر کیوں مارے کیا سپریٹ بھری ہوئی تھی اس جملے میں آگ لگ گئی آگ الہم واحدہ ان شیم جا بڑی عجیب باتیں کرتے ہو اوپری اجنبی ماں سمینا کیسے ہے لہٰذا فل ملت شیخ القرآن کیا محنت کرتے تھے اس کا سمے نا حل شیخ منا کرتے تھے اسی بڑے بڑے مولویا دیا تقریر سنیا اسا بڑے بڑے پوپاں دیا تقریرا سنیا اسا بڑے بڑے للڑ دیو مندیاں دیا تقریرا سنیا پر اے مسئلہ کتا ہی نہیں سنیا یہ <تصفح> تو ہم نے تجھ سے ہی سنا ہے تو ہی اس کو بیان کرنا کرتا اس کلمے کو میرے نبی نے جب ان کے معبودوں کا نام نہیں لیا انہوں نے پتھر کیوں مارے اس لیے پتھر مارے کہ وہ عربی دان تھے عربی ان کی مادری زبان تھی وہ الہ کا مینا جانتے تھے الہ کا مفہوم سمجھتے تھے الہ کا مطلب جانتے تھے انہیں ویکیا بھائی اگو الاے پیچھے لالی ڈانگے جی پیچھے لالی ڈانگے اگے الا بچے کو اللہ امیر شریعت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے لالی ڈانگ ایڈی ڈاڈی اگو اللہ نہ ہو تو اللہ بھی نہ بچے ایڈی ڈاڈی ڈانگ اللہ نے چلائی لا کہاں یاد آئے شیخل قرآن اللہ تیری قبر کو منور کرے اللہ تیری قبر پہ رہا برسا شیخ القرآن ہوتا ان لوگوں کو توحید کون سمجھاتا ہمیں قرآن کون پڑھاتا تیرا احسان تو ہم بھول نہیں سکتے لا لا کوئی نہیں لا کوئی نہیں میں شخل قرآن کی زبان تو نہیں لا سکتا نہ میں لہجہ لا سکتا ہوں میں تو ان کے خاکے پا بھی نہیں شاگرد ان ہوں کہ دو دفعہ ان سے دورہ تفسیر پڑھا ان کے ساتھ ریئر کرنے کی کرنے کا شرف بھی حاصل لیکن ان کا لہجہ تو نہیں طریقہ جو ان کا تھا لا کوئی نہیں حالانکہ نبی بھی ہیں قرآن کا انداز تھا حالانکہ ولی بھی ہیں فرشتے بھی ہیں نوری بھی ہیں ناری بھی ہیں خاکی بھی ہیں زندے بھی ہیں مردے بھی ہیں مولا کیا کہنا چاہتا ہے لا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا نبی ہے پر الح کوئی نہیں <سؤال> نبی <ہے> پر الہ <سؤال> پر کوئی نہیں فرشتے ہیں پر الح کوئی نہیں شہید ہیں پر الحا <سؤال> <سؤال> کوئی نہیں لا الحا <سؤال> الح کیا ہے بانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں مشکل کچھ <سؤال> <سؤال> <سؤال> کوئی نہیں حاجر کوئی نہیں عالم کوئی نہیں حاضر ناظر زور سے بولو زور سے بولو وہ کلمے دیاں گربا لانے بتیاں بند کر کے ایڈا ڈنڈ پائی ہو کمرے بند کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں بتیاں بجھا دو بتیاں بجھ گئی ہوا. دروازے ہی بند کر دو دروازے ہی بند ہو گئے کپڑے اتنے پا لو کپڑے اتنے پا ل اکوں ہی بند کر لو اب لگاؤ ذرا لاح اللہ لاح ہل اللہ ہل الا اللہ شیخ القرآن کہتے تھے ان سے اللہ کی ضربیں نہ لگوا ان کو اللہ کا میں نہ بتا بتا ان کو الح کا میں نا اس قوم کو الاح کا میں نہ بتا پھر میں دیکھو تم بازار میں آئے تو لوگ تیرے ہاتھ کیسے چومتے ہیں لا. پھر میں دیکھو لوگ تیرے گھٹنوں کو ہاتھ کیسے لگاتے ہیں پھر میں دیکھوں لوگ کہتے حضرت جی ہیں حضرت جی جا رہے ہیں حضرت جی جا رہے ہیں حضرت اسی جی... بازار جانے سن کیوں نہیں جاتے حضرت جی جا رہے ہیں ہم جاتے تو کہتے اور منکر جانے پہ اے گستاخ جانے پہ یہ بے ادب جا رہے ہیں ہمیں دیکھتے دکانوں کو ہاتھ لگا ابھی میں یہاں آ رہا تھا آپ کی طرف میں اپنے گھر کے مسجد کے باہر کار پہ بیٹھا جو آگے سے دو آدمی آ رہے تھے میں ان کو الہ کا میں نہ بتا پھر میں دیکھو لوگ تیرے ہاتھ کیسے چومتے ہیں کیسے لوگ تیرا احترام کرتے ہیں لا علا گائے بانا پکارے سننے والا اور سے بولو زور سے بولو ہماری ضرب یہ ہے یہ ہماری ضرب ہے معواہدوں کی ضرب مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی, کوئی, نہیں. کوئی, کوئی نہیں آلم الغیب نادر حایتیں پوری کرنے والا شفائیں دینے والا خدمے سے رہائیاں دینے والا بیماریوں میں شفائیں دینے والا حایطیں پوری کرنے والا النافے کوئی نہیں ازار کوئی نہیں الموتی کوئی نہیں المانے کوئی نہیں السمی لکل دعا کوئی نہیں العلیم لے حال کوئی نہیں الموئز کوئی نہیں المزل کوئی نہیں القادر کوئی نہیں بندیالوی لپیش کے بعد کیوں کرتا ہے واضح طور پہ کہ لا لا دانتا کوئی نہیں غور <سلام> سے بولو ضور سے بولو دانتا کوئی نہیں گنج بش کوئی نہیں دستگیر کوئی نہیں غوث اعظم کوئی نہیں لجپال کوئی نہیں کرنیاں بھرنیاں والا چھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کرما والا کوئی نہیں ساری سفتیں ہیں تو کس کے پاس ہیں یہ ساری سفتوں کا مالک کون ہے تھوڑی سی بات شہری طبقے سے کرنا چاہتا ہوں نوجوان لوگ یہاں بیٹھے ہیں بڑی اچھی باتیں وہ کرتے ہیں بعض اوقات جب آپس میں بیٹھتے ہیں اور ہمیں بھی سمجھاتے ہیں مولوی جی منفی طریقہ ٹھیک نہیں سمجھا میری اے منفی طریقہ ٹھیک مسبت اپنا مسلک چھوڑو نہیں, کسی کا چھیڑو نہیں جب بلو سیانے ہوں پھر مثال بھی دین ویکو نا مولانا جی گڑ یا بندہ مردا ہونی دیکھو نا مولانا سیا بندے وہ آتے نے سب بھی مر جائے مولانا یہ منفی نہیں یہ منفی طریقہ ٹھیک نہیں مسبت مسبت میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ساتا کلم ابھی نفی تو شروع ہوا پڑھو نہیں جی ورنہ تو اللہ یوں بھی کلمہ ہو سکتا تھا اللہ الاح محمد الرسول رسول اللہ الا محمد اللہ کے رسول لیکن اللہ صرف اپنی الہیت نہیں منوانا چاہتا نہ جس برتن میں دودھ ڈالنا ہونا زمینداروں سے پوچھو یا آپ ہوٹل پہ یا دودھ فروش سے دودھ لینے جائیں اس برتن میں اگر پہلے پلیتی ہو نجاست ہو گندگی ہو تو کوئی بندہ بھی اس میں دودھ ہو ورنہ دودھ بھی کیا ہو جائے گا خراب ہو جائے گا پہلے عورتیں برتن کو مانجا لگاتی ہیں ریت نال مانجیا چمکایا کیا صاف کیا, پھر دودھ ڈالا پاکیزہ چیز ڈالی اللہ نے فرمایا او میرے بندے میں تیرے دل کے اندر توحید کا شربت ڈالنا چاہتا ہوں پہلے مانجا لگا پہلے صفائی کر لا علاحہ الہ آباد میں پہلے صفائی ہو رہی ہے لا الہ پہلے مانجا لگا صفائی کر غیر اللہ کی لوہیت غیر اللہ کی معبودیت غیر اللہ کا خوف غیر اللہ سے وابستہ امیدیں باہر نکال پہلے مانجا لگا صفائی کر سب کی الوحیت باہر نکال دے جب دل ہو جائے گا صاف ہو اب اس میں توحید کا شربت آیا الا کلمہ مثبت شروع ہوا کہ نفی سے پھر ہمیں کیوں تبلیغ کرتے ہو کہ مثبت ہونا چاہیے نفی نہیں ہونا چاہیے باز سے بات نکل آتی ہے امبیا کی جماعت میں جو توحید بیان کرنے کا رنگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے وہ کسی نبی کا نہیں بڑا نرالا انداز ہے عجیب انداز ہر نبی کیا کہتا تھا اوبد اللہ مالک کو میرے لائن غیر اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی دعوت بعد میں دی پہلے زرب لگائی بابا توجہ ہے سمجھ آئیں گے آپ بابا معبود اللہ ہے کہا نہیں کہا بابا عبادت کے لائے کرنا ہے مسجود اللہ ہے نظر و نیاز کے لائے کرنا ہے خالی کرنا مالی کرنا راضی کرنا سننے والا اللہ جاننے والا اللہ اولاد دینے والا کچھ بھی نہیں کہا پہلا دن پہلا واد پہلی ٹکریر بغیر کچھ تمید کے اصل تمید بن کے لیں بلا ولو کے لوگوں پھر آگے تو بیان کر دی پہلا دن پہلا واد واس کے پہلے لفظ یا باتی لمت آب مالا یسما ولا یوگ سیرو ولا یوگنی ان کا یہ بعد میں بتاؤں گا الہ کون ہے یہ بعد میں بتاؤں گا مابود کون ہے یہ بعد میں بتاؤں گا پکارے سننے والا کون ہے یہ بعد میں بتاؤں گا مسجود کون ہے یہ بعد میں بتاؤں گا عالم الغیب کون ہے پہلے بابا تم بتا لے ماتا بدو مالا یسما ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن مسبت کے نفی شکر اس ویلے تی نہیں سو تمہارکی یہ بھی کوئی طریقہ ہے پہلے سربراہ مابو تھا لا چٹی ہوں تیری کون سنتا ویخنا ہالے ہالے پہلے اللہ تعارف کروا ذرا الگ باپ نے کم نکل جاؤ یہ تو ہی سنا نکل جاؤ یہ جو بھی تو سنائے گا اس کے ساتھ یہ کچھ ہوگا مولانا حسین علی نے سنائی تو وطن سے نکلنا پڑا جی مولانا حسین علی کو وہاں بچڑا چھوڑنا پڑا تھا مولانا حسین علی کے مکانوں کو آگ لگا دی گئی مال لوٹ لیا گیا وہ پانچ کلومیٹر دور ریگستان اور ریتلے علاقے میں مولانا حسین علی کی زمینیں تھیں ذمہ دار آدمی تھا ستر مربع زمین کا مالک وہاں جا کے ڈیرے لگائے اور میں کہا کرتا ہوں کہ جنگل میں قرآن کا منگل لگا تھا سبحان اللہ جو بھی بیان کرے گا اس کے ساتھ یہ سلوک دو سے کہہ رہے تھے مدعنت نہیں کرنا تو مدعنت سمجھو کی ہوتی وہ مدعنت کا لفظ ایک بول گئے تم علم تو سمجھ گیا عوام ہو مدعنت ہوتی ہے حق کو چھپ دینی کے سٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد نہیں کیا یہ بھی مولانا غلام کہہ رہے تھے مدعنت نہیں کر مداحینت سمجھو کی مداحت کا لفظ ایک بول گئے طالب سمجھ گئے ہوں گے عوام مداحنت ہوتی ہے حق کو چھپانا مدعنت ہوں مسلے نو تیل لانا سمجھ نہیں میں نے غلط میں لگی ہے لوگوں تیل کو مسلے نو گھنٹہ تقریر ہو لوگوں کو پتہ ہی نہ لگے مولوی صاحب آخر کی چاہتے نہیں جی بچوں بچوں مولوی صاحب نکل جاؤ یہ ہوتی ہے مداحمت حق کو چھپانا کتمان اور جو عالم شیخ القرآن نے فرمایا قرآن نے بھی کہا شیخ القرآن نے کہا جو عالم علم کے باوجود حق بات کو چھپاتا ہے اس پر اللہ اللہ کے فرشتے اور ساری کائنات کی جاندار چیزیں لالچ کرتی کہ تجھ پر خدا کی کیا ہو نا نا نا تقلید نا تقلید اللہ اپنا اپنا جذبہ ہے نا یہ <laughs> تو عید کا جذبہ ہے رنگ دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کا نکل جاؤ ابراہیم علیہ السلام نکل کے باہر آ گئے ذرا اب سمجھنا ذرا باہر آ گئے اب تو حضرت ابراہیم کو سوچنا چاہیے تھا بھائی ابا او سی کس کاٹ دکھتا گھر نہیں ہے باہر نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے تو میں بیر تو ذرا آ کے تھوڑا سا اس طرح چلوں کہ کچھ سر چھپانے کی جگہ مل نا قوم کو کہتے ہیں محاذ تماسیل اللہ تم لہا آ کے فون یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں اللہ تم لہا آ کے فون آ کے فون کا حضرت شیخ الہ ہند رحمت اللہ علیہ نے میں کیا جن کے سامنے تم مجاور بنے بیٹھے ہو جن کے سامنے تم مورتوں کے سامنے سر یہ کبھی دیکھا خبروں پہ مجاور بیٹھے ہوتے سر جو, جو بیٹھے ہو یہ کیا ہیں سنتے ہیں جانتے ہیں پتہ نہیں کہ جان دے کہ نہیں سنتے بس ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد ان تم لا کم فی المین تصویر کھلے گمراہ پیو دادے بھی کھلے گم کیا رنگ ہے اور بندے جماعت بھی کون جتھا بھی کون ہے بھی اکیلا ہے ہمارا کلمہ جو ہے یہ اس بات سے شروع ہوا کہ نفی سے سے بولو نفی نفی تو پھر یہ ہمارے دوست جو شہری لوگ ہیں بابو قسم کے لوگ ہیں یہ کیوں کہتے ہیں منفی جی رنگ نہیں ہونا چاہیے جی منفی طریقہ نہیں ہونا چاہیے جی اپنا مسلک چھوڑنا نہیں چاہیے کسی کو ابراہیم جی علیہ السلام سب تو پہلے پیو دے مسلک نیڑیا کہ نہیں چھیڑیا جی <laughs> ان کو پکارتا ہے کہیں جو بہت سمجھدار قسم کے لوگ ہیں نا بہت سمجھدار دادے وہ آپس میں بیٹھ کے اپنی نبیڑ پڑھائی کیا پڑی چڈو جی جتنے کوئی لگ گیا لگا رنگ <تصفيق> کہتے ہاں جی فارمولہ تو بہت اچھا ہے جی جتنے کوئی لگا ہو یا بالکل ٹھیک ہے جی تمہیں پڑھائی کیا پڑی ہے میں اس کے لیے ایک لطیفہ بیان کرتا ہوں مثال دیا کرتا ہوں کہ میں اکثر تقریر کر کے واپس جاتا ہوں گھر رات دو بجے گھر پہنچا تین بجے پہنچا میں جو اپنے محلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ چور جو ہے نا انہوں نے جو ہمارے محلے کے چودھری صاحب تھے بڑے تاجر سرمایہ دار انہوں نے گھر نو سن لائی ہوئی سن سمجھ دے جو چوری کرنے کا جو پہلے طریقہ کار تھا نا وہ یہ تھا کہ دیوار کو پیچھے سے پھاڑنا گلی کی طرف سے اور سراخ کیا دیوار میں اس سراخ کے ذریعے اندر چلے گئے اس کو کہتے تھے سن لانا ہونتے مارڈرن طریقہ پستیا کٹ چائنا وہ سن لانا لگ گئے ختم میں کار پہ جا رہا تھا گجرا والے کی طرف چار ڈاکو آئے سامنے کار کھڑی کی ہٹ جاؤ جی کار سوالے کر چکے میں کہا لے جاؤ جی تھی <laughs> <laughs> لے جاؤ اور ایک جگہ پہ جناب ڈاکہ ڈالا مجھے کسی دوست نے بتایا بس لوٹی بس اور لوٹنے کے بعد لگتا تھا ڈاکو کچھ دیدار قسم کے سمکے تھے مسئلے میں پتا سی انہوں نے لوٹنے کے بعد سارے مسافروں کو کھڑے کر کہتے سارے اکھ اپنی زبان نال اسا مال تو ہل بخشیا حلال کیا حلال اب تو چوری ڈاکے کے ماررل طریقے وہ سن لگانا بڑا پرانا رواج ہے بھائی دیوار پیچھے سے فاڑی اندر چلے گئے میں نے دیکھا بھائی چورا نے سن لائی ہوئی چودھری مکان لوں. میں قریب سے گزر گیا دیکھا میں نے گھر جا کے میں سو گیا صبح اٹھے محلے میں شور ہوا چودھری صاحب کے گھر ن چورا سن لائیے چور اندر آئے نے چور مال لے کے چلے گئے محلے داری تھی میں بھی پہنچ گیا میں نے کہا محلے کے لوگ سارے اکٹھے تھے میں نے کہا جی رات میں تقریر کر کے واپس آ رہا تھا ویکیا تو میں بھی ہے چوراں سن لائی ہوئی تو مولانا آپ نے ان کو منع نہیں کیا میں آخیا نہیں جی میں آخیا جتھے کوئی یا لگا ہوا لگا میاں اپنی نبیر تجھے پڑھائی کیا پڑی جتھے کوئی لگا ہوا میں نے کہا جی کوئی لگا ہوا لگا رہن دو مولانا یہ ذرا میری بات غور سننا مولانا وہ چور ہے چور تھے نا بھائی اگر میں ان کو چور کہوں گا تو چوروں کا دل دکھ جائے گا اور ہم کسی کا دل دکھانا <تصفح> مولانا چوری کی تی نے ہاں ہاں میں خود ویکیا چوری کی تی نے سن لائی چور تو مولانا چوری کی ہے تو چور نہیں ہے نہ میری زبان سڑے میں چور رکھا نہ میں <تصفح> چور نہیں کہتا تو لوگ کہنے لگے مولانا اس کا مطلب یہ ہوا بے اصل چور او نہیں اصل چور آپ کہتے ہیں چوری بھی کی اور میں چور بھی نہیں کہتا ان کا دل دکھ جائے گا بندیال بھی کہتے ہیں اگر چوری کرنے والا چور ہوتا ہے اور ڈاکا مارنے والا ڈاکو ہوتا ہے اور قتل کرنے والا قاتل ہوتا ہے اور زنا کرنے والا زانی ہوتا ہے اور ظلم کرنے والا ظالم ہوتا ہے تو شرک کرنے والا مشرک ہوتا ہے شرک کرتے ہیں چور ہے جب آپ چور کو چور کہتے ہیں اس کا دل خوش ہوتا ہے مشرق کو مشرق کہیں گے تو مشرق کا دل دکھ جائے گا زنا کرنے والا زانی ہوتا ہے تو شرک کرنے والا کون ہوتا ہے شیخ القران کیا محنت کرتے ہیں لا لاہ داتا کوئی نہیں گنج بخش کوئی, کوئی, کوئی نہیں, کوئی کوئی نہیں. کوئی نہیں. پکارے سننے والا کوئی نہیں نظروں نے آج کے لائق گیارہویں بارہویں لائق کوئی نہیں اللہ اب الہ کا مینا بتاؤ تو اب بھی پتھر فتوے لگتے ہیں پپڑیاں کسی جاتی ہیں میٹنگیں ہوتی ہیں مشورے ہوتی ہیں رستے رکتے ہیں نبی پاک کی زندگی کا پہلا دن نبوی زندگی کا پہلا دن اعلان کیا ہے لا الہ اللہ میرے نبی کی زندگی کا آخری دن اٹھا بخاری مسلم تنظیب نے ماجہ حدیث کی کوئی سی کتاب میرے نبی کی زندگی کا آخری دن ہجرا ہجرا آشا رضی اللہ تعالی اللہ اور نبی پاک کی زبان مقدس پہ ایک جملے آئے لا الہ الا اللہ للموت سکرات توجہ جاؤں گا طالب تلعب علموں کی بھی علاقہ کی بھی عوام تو ہیں انشاءاللہ میں سمجھا لوں گا طالب علم بہت جلدی سمجھ آئیں گے آج میرے نبی کی زندگی کا آخری دن زبان پہ جملے وہی آ گئے جو پہلے دن آئے تھے لائی لاہا فرق کیا ہے فرق یہ ہے اس دن میرا نبی اکیلا تھا تنہا تھا کوئی ہمدرد نہیں کوئی غم گسار نہیں اور آج زندگی کا آخری دن ہے آج صدیق اکبر جیسا یار ہے فاروق اعظم جیسا غم خار ہے عثمان جیسا غم گسار ہے حیدر کرار جیسا جرار ہے آج طلحہ جیسا بہادر ہے زبیر جیسا دلیر ہے خالد ابن ولید جیسا جرنیل ہے ابن ابی وکاس ہے عمر ابن لاس ہے عبد الرحمان ابن آف ہے بلال جیسا عاشق ہے آج میرے نبی کے ساتھ جتھا ہے پارٹی ہیں گروہ ہیں جماعت ہیں آج میرا نبی اکیلا نہیں پہلے دن کیا تھا آج میرے نبی کے ساتھ لاکھ سے زیادہ آدمی ہیں ایک فرق دوسرا فرق پہلے دن دعویٰ پیش کیا دلیل نہیں دی بعد میں قرآن میں بڑی دلیلیں آئی بڑی دلیلیں آئی لیکن پہلے دن دعویٰ پیش کیا لا علاح اللہ دلیل کوئی نہیں آج زندگی کا آخری دن میرے نبی نے دعوی بھی پیش کیا اس پر دلیل دی ان لل مروت ہے سکارات سکرات مرت دن سے گھبراہٹ ہے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ بھگوتے ہیں سینے پہ ملتے ہیں کبھی کپڑا چہرے پہ ڈال لیتے ہیں کبھی ہٹا دیتے ہیں کبھی پاؤں مبارک پھیلا دیتے ہیں کبھی سکیل لیتے ہیں کشی ہے کمرات ہیں سکرات ہیں اور نبی پاک کہتے ہیں ان نل سکرات موت کی تلخیاں تو ہوتی ہیں موت کے سکرات تو ہوتے ہیں موت کے گمراہ تو ہوتے ہیں اور وہ موت کے گمراہٹ آج مجھ پہ بھی آ گئے میں بھی اس کا شکار ہو گیا وہ موت کی تلخیاں مجھ پر بھی آ گئی یہ موت کی تلخیوں کا مجھ پہ آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں اگر کوئی الہ ہوتا تو چودہ طبقوں میں میں ہوتا اگر کوئی اور الہ بننے کے لائق ہوتا تو میں ہوتا میں سارے نبیوں کا امام بھی چودہ طبقوں کا سردار بھی صاحب قرآن بھی صاحب کوثر بھی صاحب مقام محمود بھی مقام محمود کا دولہ بھی صاحب میں بھی صاحب قرآن بھی سب سے اعلیٰ سب سے اولا سب سے اکمل سب سے اجمل سب سے احسن سب سے افضل سب سے برتر سب سے بالا قدر سب سے اشرف ساری کائنات سے اونچا ساری کائنات سے عظیم میری ذات ہے لوگوں اگر کوئی اللہ کے سوا الہ بننے کے لائق ہوتا تو میں ہوتا اور میں الہ ہوتا تو موت کی سختیاں مجھ پہ نہ آتی موت کی سختیوں کا مجھ پہ آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوائے کوئی نہیں کیسی دلیل پیش کی سبحان اللہ یہی دلیل پیش کی نبی پاک کے انتقال کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے یہی دلیل یہی دلی عمر تو ننگی تلوار لیے کھڑے تھے ذرا تو جو چاہتا ہوں لوگ مجھے وکیل صحابہ کا بہادر عمر جیسا جرار عمر جیسا شجا عمر جیسا بے بعد آج میرے نبی کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکا حضرت عثمان کی زبان بند ہو گئی حضرت علی ہوش کھو بیٹھے صحابہ گلیوں میں ملتے ہیں سلام دیتے ہیں ایک دوسرے کا سلام نہیں سنتے جس موقع پر عمر جیسا انسان ہوش کھو بیٹھا اس دن ابو بکر پہاڑ کی طرح جم گیا سب سے زیادہ محبت نبی پاک کے ساتھ کس کو تھی دکھ تو اسے تھا تکلیف تو اسے ہونی تھی رنج تو اسے ہونا تھا سب سے زیادہ تعلق جو اس کا تھا لیکن ہاں یہ ہوش میں آ یہ پورے ہوش میں علامہ اقبال کہتا ہے آ امن ناس پر مولا ماں آ کلیمے ابلے سینائے ماں او کشت ملت راچو ابر سانے اسلام و غار و گارو بدرو کبر سانیے اسلام و غار و بدر و قبر طالب علم جانتے ہیں کشت کہتے ہیں کھیت کو کشت کھیت کو ابر بادل کو کھیت جب سوکھنے لگے تو بادل آتے ہیں سوکھے ہوئے کھیت پہ برسنے لگتے ہیں کھیت ہرا ہو جاتا ہے کھیت ہرا ہو جاتا ہے علامہ اقبال کہتا ہے نبی پاک کی وفات کے بعد جب صحابہ کے ہوش ہور گئے اسلام کا کھیت سوکھنے لگا ابو بکر بادل بن کے برسنے لگا ابو بکر بادل بن کے برسنے لگا ہمت کشت ملت راچو آبرو سانیے اسلاموں غارو بدرو قبر پوری طرح ہوش میں کھڑا ہے آئے سیدھے حجرہ آشا میں چلے گئے ان کی بیٹی کا گھر ہے جا سکتے تھے نبی پاک کا جسے اکدر سفید چادر سے ڈھونڈ دیا گیا تھا انہوں نے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور نبی پاک کے ماتھے کو چوا نبی پاک کے ماتھے کو چوما سیدھے کھڑے ہوئے اور کہا صحرح صحرح تیب تیبتا ہ میے تھا و تھا میرے پیغمبر تیری زندگی بھی پاکیزا تیری موت بھی پاکی باہر آئے حضرت عمر کھڑے کڑے تلوار لے کے بول رہے ہیں اجلس یا عمر الارسلک یا عمر انہی قدموں پہ بیٹھاؤ میری بات سنو سنتے ہی نہیں یہ سیدھے ممبر پہ آئے حامد اللہ اللہ کی حمد و سنا کی سمت صلاح البی پھر نبی پاک کی ذات گرامی پر تو درود و سلام بھیجا اور فرمایا ایوہ الناس من کان منکم محمد ان کدماتا صلاح جو تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا ہے وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لے اس کا معبود قد ماتا ان پر تو موت ہو بنکان امین تم یابود اللہ اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے سوال میرا یہ ہے کوئی صحابی نبی پاک کی عبادت کرتا تھا پھر یہ کیوں کہا وہ ابو بکر تیری خطابت کا انداز مزہ آ خطابت کا ابو بکر جب ان میں عبادت کر حضرت ابو بکر کہنا چاہتے ہیں فاروق اعظم تو جو کہتا ہے کہ موت نہیں آئی تو ان کو معبود مانتا ہے اس لیے کہ موت کس پہ نہیں آنی معبود پہ نہیں آنی اور اگر, تو معبود, نہیں آنی اور اگر تو معبود نہیں مانتا ان محمدن ان قدماتا تو پھر مانو کہ نبی پاک پر موت ہو میرے نبی کی زندگی کا پہلا دن تھا صفا کی پہاڑی تھی اعلان کیا تھا لا بولو لا لا لا میرے نبی کی زندگی کا آخری دن تھا اعلان کیا تھا اس دن اعلان بھی ہوا سات دلیل بھی ہوئی ان للموت موتیں سکرات مجھ پہ موت کی تلخیوں کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے تیرے سوا الہ کوئی نہیں الہ وہ ہوتا ہے جس پر موت نائے. نبی پاک نے بستر پہ کہا تو ہے نبی پاگ نے یہی بات بستر پہ کہی صدیق اکبر نے یہی بات مسجد نبوی کے ممبر پہ کہی اور میرے رب نے یہی بات آیت القرسی نے کہی آلہ. اللہ لا الہ الا اللہ اللہ الحیو الحو اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں دلیل اس کی یہ ہے وہ ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت ہوا <يَمُوت> یہ جو ہمارے جلسوں کا عنوان بنتا ہے توحید یہ ایسی اہمیت کا حامل عنوان ہے میرے نبی کی زندگی نبوی زندگی کا پہلا دن تھا تو یہی اعلان تھا نبوی زندگی کا آخری دن تھا تو یہی اعلان تھا اور یہ جو عنوان ہم نے رکھا قرآن پاک کا آغاز ہوا تو اسی مسئلے سے اور قرآن پاک کا اختتام ہوا تو اسی مسئلے پر شروع بھی کیا یہیں سے ختم بھی کیا یہیں سے یہیں پر شروع میں کہا الحمدللہ رب العالمین بڑی طرف لگائی رب تمہارا میں ہوں پالنے والا میں ہوں روزی دینے والا میں ہوں ضروریات کا خیال کرنے والا میں ہوں اور اردو میں کہتے ہیں جس کا کھائیے سے بولو جس کا کھائیے کھلانے والا گول ہے دینے والا گون ہے پھر تقسیم کس کے نام کا ہونا چاہیے شروع میں کہا رب میں ہوں پالن ہار میں ہوں نشو و نما دینے والا میں ہوں پروان چڑھانے والا میں ہوں ضروریات زندگی مہیا کرنے والا میں ہوں روزی رسا میں ہوں فاتحہ میں کہا اور جب قرآن کو ختم کرنے لگے تو سورت الناس میں کہا کل آؤ بے رباس میں نے تمہیں فاتحہ میں بھی کہا تھا تمہارا رب میں ہوں اب سورت الناس میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا رب میں ہوں سبحان تمہارا, تمہارا پالا دار میں ہوں رب میں ہوں پھر سورت فاتحہ میں کہا مالک یوم رب بھی میں ہوں اور مالک بھی وہاں اپنے ملک کا ذکر کیا مالک میں ہوں دنیا کا بھی قیامت کے دن کا بھی ابلین و آخرین کا مالک میں ہوں جب قرآن پاک کو ختم کرنے لگے تو سورت الناس میں کہا مالک الناس تمہیں شروع میں کہا تھا مالک میں ہوں اب آخر میں پھر کہتا ہوں کہ تمہارا مالک یہاں سے نے ایک بات کہنا چاہتا ہوں مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو یہ تو بڑی آسان سی بات ہے مانگنا اس سے چاہیے جو کیا ہو یہ میرا چادر ہے میں اس کا مالک ہوں میں مالک ہوں اس کا یہ سارے مجھ سے لینا چاہتے ہیں مجھ سے مانگتے ہیں کہ یہ مجھے دے دیں تو ان کا مانگنا جائز ہے ٹھیک ہے کیوں اس سے مانگ رہے ہیں جو کیا ہے آگے میری مرضی ہے میں دوں یا نہ لیکن ان کا مانگنا صحیح انہوں نے صحیح جگہ سے مانگا ہے پتا ہے کہ اس چادر کا مالک یہ ہے اس سے مانگوں گا تو مل سکتی ہے اور اگر یہ مجھ سے کہیں کہ یہ جی قریب جی ٹی روڈ پر جو مل ہے ایک بہت بڑی بندیالوی صاحب مل مین دے چڈو تو یہ مانگنا ان کا کیا ہوگا کیوں بولو بولو مالک مالک مالک کس سے مانگ رہے ہیں میں مالک میں ان کو کہوں گا میاں مجھ سے مانگتی ہوں یار مجھے مل میں مل کا مالک ہوں ان کا یہ مانگنا صحیح نہیں نہ عقل کے مطابق نہ نقل کے مطابق مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو اور مالک کون ہے تبارک تبار اکلبل ملک کلّاہ مالک الملک لاہ ملک السماوات والارض مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اے علماء کرام کیا لکھتے ہیں علامہ آلوسی صاحب رول مانی لہو پر للہ پر اسی کا ہے اسی کا ہے جو کچھ ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں اسی کا ہے علامہ آلوسی کہتے ہیں لہو اے خلکن بلکن ب پیدائش کے لحاظ سے ملک کے لحاظ سے تصرف کے لحاظ سے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ مانگنا کس سے چاہیے جو کون ہو غور سے بولو مانگنا اس سے چاہیے جو کون ہو مالک ہو جس سے تم مانگ رہے ہو لا یم مسکالا مس کالا واہ میرے اللہ لفظ وہ بولے ہی ذرہ عربی چیز ذرا اردو چوی ذرا پنجابی چی ذرہ در پشتو پشتو میں بھی واہ میرے اللہ لفظ لفدا بول چھڑی لا چڑیا مسکالا ذرا تی شیخ القران فرمایا کرتے تھے اللہ بھی مشرکان دے پلے ککھ نہیں چھے اللہ بھی مشرکان دے پلے ککھ نہیں چھے لا يَمْلِكُونَ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ كِتْمِيرٍ کو نت میرا لا یخلکون شی لا یمل کو نا موتن کیا کچھ کہہ دیا اللہ نے مانگنا اس سے چاہیے جو کیا ہو فرمایا مالک یوم الدین قرآن کو ختم کرنے لگے تو فرمایا مالک ناز جب قرآن کو شروع کرنے لگے ابتدا میں کہا ایاک کا نابو دو بڑوں سارے یار بھیا کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں محبو صرف اور مستعان بھی صرف شروع, تمہیں. تمہیں. شروع میں کہا مابود میں ہوں اقرار کرو ایاک کا نابدو. جب قرآن کو ختم کرنے لگے تو سورت الناس میں کہا الہ الناس سارے لوگوں کا معبود ہوں تو صرف میں ہوں جو کچھ قرآن کی ابتدا میں کہا تھا قرآن کی ابتدا بھی مسئلہ توحید تو ہی سے اور قرآن کا اختتام بھی مسئلہ توحید پر شروع بھی تو ہی سے کیا اور قرآن پاک کو ختم بھی کس مسئلے پہ کیا یہ بات حضرت صاحب کی طالب علم پلے باندھے اپنے ادا پنجابی میں کروں گا پہلے پشتو والے اگر نہیں سمجھیں گے اب میں یہاں بیٹھ رہا ہوں نا جس کمرے میں تو جتنے پشت پختون سان نہ پٹان وہ سارے پشتو کسی میرا میرے آدمی کی یہ بیٹھا بیچارہ یوں کر کے وہ میرے ساتھ دو تین آدمی سے میں کہا تسا کہ پنجابی بولو تاکہ پریشان ہو جا حضرت صاحب نے ایک بات کی بہت خوبصورت اور یہ بات مجھے ان کے مرید نے بتائی جو عالم نہیں پچانوے سال عمر پائی اس نے ہمارے محلے میں آ کے رہ گیا تھا وہ بابا شیخ عبداللہ 15 پندرہ سال کی عمر میں ہندو مذہب چھوڑ کے حضرت صاحب کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا حضرت صاحب نے اس کا نام عبداللہ رکھا حضرت صاحب کا وہ مرید بنا پڑھ نہیں سکا حضرت صاحب اس نے مجھے بتایا میں حضرت صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا حضرت صاحب نے کہا شیخ عبد اللہ گل میں نے کہا جی بتائیے تو حضرت صاحب نے فرمایا شیخ عبداللہ اللہ اللہ قرآن دیا سورتوں کے بچ جو کچھ بھی بیان رہوی توحید کیسی بات سورتوں میں جو کچھ بھی کہتا رہے جب سورت کو ختم کرتے ہیں تو ختم کس مسئلے پہ آ کے کرتے ہیں اسی توحید پر جو اشاعت و توحید کے جلسوں کا عنوان بنتا ہے موضوع بنتا ہے اسی توحید پہ آ کے اللہ ختم کرتے ویل یور جاؤ لمبرو کلو فا بھو کل انما ان بشرو مسلو کم یو ہا لیا انما الاحو کم الاحم اس مسئلے پہ آ کے ختم اللہ آخر بے اسی مسئلے بھی آ کے ختم کیا اس کو قرآن دیا صورتوں کے اللہ جو کچھ بھی بیان کروی مقائندہ کستے اتر آ کے ہے تو یہ جو توحید اتنی اہمیت والا مسئلہ ہے سارے نبی اس کے لیے آئے نبی پاک کی زندگی کا پہلا دن توحید زندگی کا آخری دن توحید قرآن کی ابتداء توحید قرآن کی انتہا توحید یہ ساری کائنات توحید کے لیے بنی وہ توحید ہماری جماعت کا مشن ہے اس توحید کو بیان کرنا ہماری جماعت کا کیا ہے مشن ہے جب تک انشاءاللہ اللہ رگوں کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے اس مسئلے سے غداری نہیں کریں گے نہیں کریں گے غداری انشاءاللہ بیان کریں گے ایک دونی, دونی تے دو دونی چار کر کے انشاء اللہ, اللہ من فضل اللہ علین اکثر الناس لا یشکر ہم شکر بھی کرتے ہیں مولا تو سم اس محاذ پہ کھڑا کیتا جس محاذ پہ تو کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا نا لائے نا لائے یہ نبیوں کا مشن تھا ہم جیسے ناہلوں کو اس محاذ پہ کھڑا کیا یہ رب کی رحمت ہے رب کی نعمت ہے رب کا فضل ہے رب کا کرم ہے انشاءاللہ اللہ اس مسئلے کو ہمیشہ بیان کریں گے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند علامہ اقبال کہتا ہے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا اہ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ آج تو علامہ اقبال کو بھی دوسرے رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے سفی ازم وہ نو چکر چلے اجے جی سوفی ازم سوفی ازم کی کانفرنسیں سب تو وڈا سی سلک کے چودھری شجاعت ہے ہاں وہ صدر ہے سوفی ازم کا جی سوفی ازم علامہ اقبال علامہ اقبال کی کتابیں آج علامہ اقبال زندہ ہوتا تو میں علامہ اقبال کو کہتا تو نے تو کہا تھا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی علامہ صاحب روحے اپنی جگہ تے رہ گئی فیصل مسجد اتنے آزان ہی نہ رہی بلالی نہ رہی وہ جو روح تھی بلال والی وہ تو اپنی جگہ پہ رہ گئی گئیلام صاحب ہو یہاں تو آزاد بھی نہیں رہی اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے وما علین اللہ دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتا یاد رکھیے سرحد اسلامی کیسٹ ہو